کہ جس طرح کسی چیز کو تالے لگ جائے کہ آپ اس کے اندر سے کوئی چیز نہ تم باہر لا سکتے نہ اندر لے جا سکتے تو اللہ تعالیٰ آخر میں ان کے دلوں پر ایسے تالے لگا دیتے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حق کی صدا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے قرآن کریم کے سننے سے وہ آجز ہو جاتے ہیں ریاکاری ان میں ہو جاتی ہے دکلا ان میں ہو جاتے ہیں لیکن ایمان حقیقی سے وہ محروم ہو جاتے فرمایا علیم ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس میں علماء نے ایک اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ کافروں کے لیے عذاب عظیم کہا ان کے لیے عذاب علیم کہا علیم علم سے یعنی درد دینے والا جو بظاہر میں اس کا بول بول بڑا چرچا نہ ہو عظمت نہ ہو لیکن اندر اندرونی خانہ جسو کہتا ہے ہیں اندر سے ان کو زیادہ تکلیف دے تو چونکہ ان کی بیماری اندر کی بیماری ہے ظاہر میں ان کے اوپر اسلام کا لبادہ ہے اور حقیقت میں یہ منافق ہے تو اس لیے فرمایا و لحم عذاب ان کے لیے عذاب دردناک ہے بیما ب سبب ان کی جھوٹ بولنے کے جھوٹ بولتے تھے وہ اب دیکھیں آپ یہاں پر یہ اشارہ کہ کسی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں پران کو مانتا ہوں آدیس کو مانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اس کو جھوٹ اس لیے کہا کہ جب تک دل میں نہیں ہے زبان سے کہہ دینا اس کا عمل برعکس ہونا یہ جھوٹ ہے کی تصدیق کے لیے ضروری ہے ایمان کے لیے کہ اقرار باللسان بل بالجنان و تصدیق یزید و بیتا رحمان ویل کسو یہ پانچ صفات جو ایمان کے بیان کی ہے کہ اقرار و بلسان زبان سے اقرار کر لینا و تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کر لینا والعمل بالارکان اور اپنے وجود یعنی جوارے ہاتھ پاؤں انکوں سے عمل کر لینا اور پھر یہ عقیدہ رکھنا یزید بی اطاعت رحمان رحمان کے اطاعت سے یہ بڑھے گا یعنی قسو بے احتیاط شیتان اور شیطان کے اطاعت سے یہ گھٹے گا کم ہوگا یہ عقیدہ رکھنا یہ پانچ صفات جو علماء نے ذکر کیا ایمان کے لیے اب ان بدبختوں میں یہ نہیں ہے زبان سے اقرار تو ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں ہے اور عمل بالجوارح تو ہے لیکن آگے جو نتیجہ نہیں آتا ہے اس پر نہ ان کا ایمان بڑھتا ہے نہ گٹتا ہے وہ اس لیے کہ اندر سے نہیں ہے جب دل میں نہیں ہے تو اس کے اوپر نتیجہ نہیں آئے گا نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا کیونکہ دل کا تصدیق جو ہے یہ بنیادی جز ہے ایمان کا جب تک دل میں تصدیق نہیں ہے تو یہ ایمان شرعی نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں حقائق سے یہ دور ہے اور ایک ہے نفاق کے عملی نفاق کے عملی کے بارے میں مشہور صاحب نے پڑھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافع کا صلاح تھا منافق کے تین علامات ہیں جب وہ لڑے گا تو گالی دے گا اور جب وہ بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھا جائے گا تو وہ اس میں خیانت کرے گا حدفہ کذبا و ایز بعد اخلفا و ایزا تو مینا خانہ اور دوسرے واقع میں یہ الفاظ ہے خاص مفا جرا جب وہ لڑے گا گالی دے گا یہ نفاق کے عملی ہے نفاق کے عملی یہ نبی علیہ صلاح نے اس کے سخت وعید کی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ نفاق کے عملی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ یہ اگر انسان کے اوپر اثر انداز ہو جائے نہ اس کا اثر زیادہ ہو جائے تو حقیقی ایمان کو پھر یہ بہت نقصان دیتے ہیں حقیقی ایمان کو بھی زائل کر دیتے برباد کر دیتے ہیں اس لیے عملی نفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمائے جو سری مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جائیں آ جائے عمل میں تو فوا منافقن خال سن وہ خالص منافق ہیں و و اگر چے وہ انسان و صلی اگرچہ وہ نمازیں پڑھے اگرچہ وہ روزے رکھے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے یہاں پر یہ تیسرے گروہ کا ذکر طوالت کے ساتھ آ رہے ہیں. یہاں پر ان کے علامات زیادہ ذکر ہو رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے مد مقابل جو دو جماعتیں ہیں دو گروہ ہیں اس میں سے ان اللہ کا فرو یہ زیادہ مظر نہیں ہے بلکہ زیادہ مضر و مننا سے میاکول من آمنہ ہے اس لیے اس کا ذکر تفصیل سے ہو رہا ہے اور ان کے جو نقصانات ہے وہ زیادہ بیان ہو رہے جا قیل الام قالو انما فرمائے ہوئے کیون کیونکہ یہ فساد ہے نا زبان سے ایمان کا اقرار اور دل سے انکار یہ بہت بڑا فساد ہے جب ان کو کہا جائے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا لاتو زمین میں فساد مت کرو قالو کہتے ہیں وہ یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں ہم تو مسلح ہمارا کام تو صرف اور صرف اصلاح اب یہاں دیکھو کتنی یعنی شریق جملے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو منحصر ہیں اصلاح کرنے میں ان نما انہوں نے حصر کے لیے استعمال کر لیا کہ ان نحن نہ ہم تو منحصر ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کے اصلاح کرنا اور اگر آپ دیکھیں گے منافقین کو تو چاہے وہ چھوٹے سے بستی میں ہو جس کو گاؤں کہتے ہیں دیہات وہاں منافقین آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پگ بگڑی باندھے ہوئے یا بڑے لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے یا بڑے بڑے تیبند باندھے ہوئے جس بستی میں بھی ہوتے ہیں بڑے فسادی ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو خیر پھیلانا ہے اگر بڑے سطح پر آپ جائیں گے حکمران طبقے تک تو حکمرانوں کی زبان پر ایک ہی لفظ آئے گا کہ ہم تو شر کے بڑے خلاف ہے ہم تو شر پسندوں کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ حقیقت میں اصل پسند ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں ان نما نحم ہم تو اسلح پسند لوگ ہمارا کام تو صرف اصلاح ہے ہم شر پسندوں کو نہیں چھوڑیں گے اللہ فرماتے اللہ انہم خبردار. یقینی طور پر بلا شبہ وہیں فساد کرنے والے ہیں ولا کلّا یا لیکن وہ نہیں شعور رکھتے ہیں بے ہیں اب جن کو فساد میں اور اسلام میں فرق نظر نہیں آتا ہے مسلح اور مفسد جب اس کی تمیز ان کو حاصل نہیں ہے تو وہ لاکھ دفعہ کہہ رہے کہ ہم مسلح ہیں ان کے کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی شریر قسم کے لوگ ہیں حقیقت میں یہ مفسد ہے فساد جو ہے فساد فل عرط یہ شروع سے جو لوگ کرتے آئے ہیں وہ مسلحین کو مفسدین کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلحین کہتے ہیں جس کی مثال آپ کے سامنے ہے فرعون نے مسالت کو کیا کہا کہ یہ فسادی ہے آو ارض یہ جو شخص ہے اگر ہم نے اس کو دعوت سے نہیں روکا تو او بدی ردین یہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور یا زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا اس کے دو معنی ہے وہاں ایک یہ کہ دن کو بدلنے کا سارے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے باپ دادا کا دن تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ آم لوگوں کو باپ دادا کا دن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ اور اگر باپ دادا کا دن ہم نے جمی طور پر نہیں چھوڑا کچھ باپ دادا کے دن پر قائم رہے کچھ مسال اسلام کے دعوت میں چلے گئے تو فساد ہو جائے گا پھر ہمارے پس میں لڑائی ہوگی اور یہی یہ ہوا پھر جو نظر میں تھا میں تھا کہ لڑائی ہوگی تو ہمیشہ سے فساد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ مسلحین کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ مسلحین کو فسادی کہتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو مسلح کہتے ہیں یہاں پر بھی منافقین کی الفاظ ہے کہ ہم تو اسلام میں منحصر ہیں اللہ فرماتے نہیں یہ حقیقت میں بڑے فساد کرنے والے ہیں ہم مفصیدہ یہی فسادی ہے لیکن ان کو اپنے اس فساد کا شعور نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے فساد اور بڑھے گا جیسے کہ ابھی ہمارے ملک میں اور ہے نا تو آپ کا اور میرا اور ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ ایسے فساد کرنے والوں سے شور اور بڑھے گا وہ فساد بنا رہے اور اس کو وہ اصلاح کہتے ہیں دین داروں کو دبانا دین کو دبانا قرآن اور حدیث کے مراکز کو دبانا مسجدوں کو توڑنا مدارس کو علماء کو بند کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی اسباب لوگ استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ سر ہے یہ فسادی ہے جبکہ یہ مسلحین ہے قرآن و سنت اور دین سے اصلاح آتی ہے معاشرے یہ کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور جو وہ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں فساد پہلانا فساد فل ارض کر رہے لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مسلح ہے سبب اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے اگر ان کو یہ شعور ہو جائے اگر ہمارے ان حکمرانوں کو یہ شعور ہو جائے کہ اگر ہم مخلص مسلمان ہو جائے تو آج جو دوسروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ ہمارے شدائی ہمارے چوکیدار ہوں گے یہ شعور اگر ان کو آ جائے تو اس سے بہترین کوئی محافظ ہو سکتے ہیں محافظ تو اصل میں وہ ہے جو اپنے آپ کو فدا کر دے اور آپ کو بچائے اور یہی صفت صرف اور صرف ایمان والوں میں سب لوگ بک سکتے ہیں مومن نہیں بکتے مومن صرف جنت پر بک چکا ہے انجرمن مومن اللہ نے اشترا جو کیا ایمان والوں سے وہ جنت کے بدلے میں کیا دنیا کے بدلے میں وہ نہیں بکتا ہے جتنے بھی لوگ بکتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے ان میں خامی ہوتی ہے تب بکتا ہے وہ منافق ہوتے ہیں جس طرح ہمارے بڑے بک چکے ہیں اس لیے کہ مومن نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور کی نفی اس لیے کی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے فرمایا جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ کمام اناس جس طرح ایمان لائے ہیں لوگوں یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے آمن الناس مانا آمنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا ایمان میں آیار ہے ان آمنوں تم جب ان کو کہا جائے کہ یہ مان جس طرح ایمان صحابہ آئے ایمان صحابہ کو تشوی کما کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہی اصل ایمان ہے. ان کا ایمان ایمان میں آیاری ہے ایمان معیاری آپ کسی بھی رسول کے اعتبار سے پڑھے ابو بکر کے واقعات آپ پڑھے عمر کے پڑھے عثمان کے پڑھے علی کے پڑھے جمی صحابہ کے پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہاں سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ ابو بکر کے قول کو صحابرت کرتے ہیں حدیث کے مقابلے میں عمر کے قول کو صحابرت کرتے ہیں حدیث کے مقابلے میں عالی کے قول کو رد کرتے ہیں عدیث کے مقابلے میں عثمان کے قول کو رد کرتے ہیں حدیث کے مقابلے میں یہ صحابہ کا ایمانی معیار ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے یا قرآن کی بات آ جائے وہاں دوسرے کی بات کو فوراً رد کرتے ہیں یہ اصل معیار ہے ایک ہوتا اعمال میں تقاوت اعمال میں تقاوت سارے صحابہ میں ہو سکتا ہے کوئی زیادہ عمل کرنے والا کوئی کم کسی سے گنا ہو گیا اپنے گنا پر ندامت کی وجہ سے ان کو سزا کے لیے اپنا آپ پیش کرنا پڑا یہ سب کچھ چیزیں اپنے جگہ ہوگی لیکن اے یعنی تناظر ایمان میں جب آپ دیکھیں گے چھوٹے سے چھوٹا سو ہو بڑے سے بڑا ہو ایمان اتنا اتنا حاوی ہے یہاں تک ایک لونڈی کی مثال لے کر آپ بات کو آگے چلائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ تیرے خاون جو ہے سابقا خاون تو آزاد ہو گئی ہے اب تیرا خاون جو ہے وہ تجھے چاہتا ہے قانون یہ ہے کہ جب میں بیوی دونوں غلام ہو اس میں سے بیوی اگر آزاد ہو جائے تو وہ اپنے خاون کو چھوڑ کر آزاد ادمی سے نکاح کر سکتی بریرہ کو عائشہ نے آزاد کر دیا رضی اللہ عنہ نے اس نے کہا میں آزاد ادمی سے شادی کرنا چاہتی خاون جو تھا اس کا غلام تھا انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کیے بطور اپیل کہ آپ بریرہ سے کہہ کہ مجھ سے اپنا رشتہ نہ توڑے رو رہے تھے جب نبی علیہ صلاحت نے بریرہ سے کہا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلم عطا مرونی امت شاہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں اب دیکھیں نا ایک لونڈی کے ایماندہ اگر آپ حکم دیتے ہیں اللہ علائن پھر ہم آگے کچھ نہیں کہیں گے یہی میرا خاون ہے مجھے پسند ہے یا نہ پسند ہے اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو میں آزاد آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس غلام کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارا ہو ہوں اب اللہ کے نبی کے صحابہ صحابیات پھر یہاں تک کہ لونڈی کا ایمان دیکھو تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ کے ایمان معیاری ہے کہ وہ ایمان کے حقائق کو سمجھتے تھے پر وہ حدیث کے عین اللہ وہ بھی لونڈی کا واقعہ سے بخاری مسلم نے کہ اللہ کہا ہے اس کا السماوات من آنا میں کون ہوں تو جواب میں کیا کہا آپ ذلاہ و ایک تو اس باطل نظریے کا رد کیا جو نور نورام نور اللہ اللہ کا بندہ قرار دیا اور اللہ کا رسول ہے جو سب سے عظیم منصب ہے رسالت اللہ کے نبی نے فرمایا حد ہی مومنت یہ مومن عورت ہے کہ آتے اس کو آزاد کرو اب یہ صحابیات میں سے لونڈیوں کا ایمان ہے جو کہ غلام اور لونڈی جو ہے وہ خدمت میں مصروف رہتے ہیں دینی باتوں کو سننا علم کو سمجھنا علمی مجالس میں آزادانہ طور پر رہنا ان سے تو وہ بہت دور ہوتا ہے لیکن جب وہ لونڈیوں کا غلاموں کا یہ ایمان ہے تو آزاد صحابہ کا ایمان کتنا کبھی ہوگا تو اس لیے یہاں پر جو ایمان ہے وہ صحابہ کا بطور تشبی کما الناس۔ جس صحابہ ایمان لائے ہیں کالو انہوں نے کہا من سفہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح کی ہے بے وقوف ایمان لائے ہیں سفی نہ سمجھ سف اب دیکھیں یہ کتنے کبھی حرکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صفی کہنا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں یا صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں تو یہ ہر دور کے منافق ہے چاہے ہمارے اس دور کے ہو اہلی تشیح وغیرہ اور چاہے اس دور کے ہو جو صحابہ کے اعمال پر عیوب کرتے ہیں عیب نکالتے ہیں اس میں ان کے عقائد نظریات فکر پر ان کی حقیقت میں کیا ہے ایمان بلا بالآخرت نہیں ہے حقیقت میں کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے مختلف اقوال قرآن کریم نے نقل کی ہے بادی اور رائے یہ لوگ تو سرسری خیال رکھنے والے ہیں گہرائی میں نہیں جاتے ہیں جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی تمہارا تو اپنے قبیلے کو خیال نہیں ہے اور اگر ایسا ہو جائے گا تو ہجرت کرنا پڑے گا ایسا ہو جائے گا تو تمہارا مال بھی عذب ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے یہ تم کیا باتیں کرتے ہو فوج آ جائے گا پولیس آ جائے گی فلاں آ جائے گا منافقین کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ ان کی نظری دنیای مفادات پر ہوتی ہے. وہ اس لیے صاب کرام کو بے وقوف کہتے تھے سرسری نظر رکھنے والے اور ظاہری اسباب پر نظر رکھنا اور گہرائی میں نہ دیکھنا پس پش جو منظر ہے اس پر نگاہ ڈالنا دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر آخرت پر نظر رکھنا یہ ان کا ایک فکر تھا تو اللہ تعالی ان کی اس قباہت کو بیان کر رہا ہے کما منصفہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ مان رہے ہیں سابق رام کو بے وقوف کہنا یہ ان منافقین کا ایک سخت جملہ ہے بے وقوف مانا خفیف العقل کمزور عقل والے جن کے عقل کے اندر نقصان ہے بے وقوفی ہے ان میں اللہ نب العالمین نے فرمایا اللہ انصفہ خبردار یقیناً وہی لوگ بے وقوف ہیں ولا کلون لیکن وہ نہیں جانتے نہ جاننے کے وجہ سے وہ بے علم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے صفحات کو نہیں سمجھتے حقیقت میں سفی تو وہ خود ہے اب اس سے بے وقوف اور کیا ہو سکتے ہیں جو کسی جماعت میں کسی فکر میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا اعلان کریں اور پھر ان کا سوچ اور فکر اور خیال حقیقت میں ان کے خلاف یہ تو بہت بڑی بے ہے اگر ہونا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ یا ان کے ساتھ ہو جاؤ کافروں کے ساتھ ہو جاؤ یا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ درمیان میں کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں اور منافق جو ہوتا ہے یہ یقینی طور پر پرلے درجے کا بیوقوف ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے دونوں جانب سے خوف ہوتا ہے مسلمانوں سے بھی ان کا خوف رہتا ہے کافروں سے بھی ان کا خوف رہتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے اس کا صرف ایمان والوں سے خوف ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اس کا صرف کافروں سے خوف ہوتا ہے اسباب کے تحت لیکن منافق جو ہوتا ہے اس کا دونوں جانب سے خوف ہوتا ہے اور اس لیے قرآن کریم کے بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارات جوتی ہے اللہ اولا اولا اللہ اولا تو ان کو مردوں عورتوں میں دونوں میں نہیں ڈالا ہے درمیان میں ڈال دیا ہے کہ نہ تو ان میں مردانگی کے صفات ہے اور نہ ان میں خواتین کے صفات ہے یہ دونوں صفتوں میں سے آد واد ہے ان کو ایسا جو نا ذلت کے طور پر ان کو باز مقامات پر اللہ رب العالمین نے اشارات دیا ہے کہ ان کو ٹھیک کہہ دیا ہے کہ ان کو اس بکری کے ساتھ مثال دے دیا ہے کہ وہ اپنے مادے کو ڈھونڈ رہی ہیں. کبھی اسرے میں ہے کبھی اس ریوڑ میں گھستی ہے کبھی اس ریوڑ میں گھستی ہے صرف اپنے نفسی یعنی جذبات کو ٹنڈ کرنے کے لیے نہ اسے وڑکے نہ اسرے وڑکے اس کو تو اپنا ضرورت پورا کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین نے سخت ترین تنبی جو ہے نا منافقین پر کی ہے تو فرمایا کہ وہیں بھی وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں ان کے علم کی جو قوت اور استعداد ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اپنے صفحت کو اپنے بے شعوری ہونے کو وہ نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں حقیقت میں یہ احمق اور بے وقوف ہے اور اپنے بیوقوفی اپنے بے شعوری کو وہ نہیں جانتے ہیں فرمایا وزالہ امنو قال و امنام اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں اب یہ ایمان کا اظہار لکھا کرتے لکھا لکھا ہوتے اچانک ملاقات اچانک آمنا سامنا ہو جانا بال اتفاق سامنے ہو جانا اتفاقا سامنے ہو جانا تو اس وقت کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے ملاقات کے وقت آمننا ہم ایمان لے آئے ویدا خلو شاط علاشیات جب وہ جدا ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں سرداروں کے طرف اپنے سرداروں کے طرف کارو ان ناما کم کہتے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ان نمانز ہم تو صرف ان کے ساتھ استضاء کرنے والے ہیں ان سے ہم مذاق کرتے ہیں یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے قباحت کا ذکر کیا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار اور جب یہ اپنے سرداروں ان کو اللہ رب العالمین نے شیاطین قرار دے دیا جب ان شیتانوں کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں معیت کا لفظ استعمال کیا ماہکم ہم حقیقت میں تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ صرف ملاقی ہے ملاقات کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ جب ان کو اپنے لوگ کہتے ہیں جو جس طرح دور حاضر میں ہے نا یہود نہ جب کوئی مسلمان حکمران جو حقیقت میں منافق ہوتے ہیں وہ ذرا اسلام پسندی کے کوئی جملہ استعمال کرے تو یہود نسرا فوراً ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کو تمبی کرتے ہیں کہ اس کے اندر شدت پسندی کا اظہار ہے یہ دین داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں خفیہ طور پر یہ ان کے ساتھ ہے وہ فوراً پھر ان کے لیے اظہار کرتے ہیں نہیں نہیں حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ پھر جا کر کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اور اپنے عقائد جو ان کے اندر ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر یہ ان کے سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم مسلمانوں سے مل کر ان سے کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں یہ جواب میں کہتے ہیں نہیں پالو اناما کم ہم تمہارے ساتھ حقیقت میں تاکید کے ساتھ ان مست یقین ہم تو ان کے ساتھ استحضا کرتے ہیں بس ہمارا ان سے اٹھنا بیٹھنا فقط استحزا کے لیے ہے ایمان کے لیے نہیں ہے حقیقت کے لیے نہیں استحضا ہے اللہ اللہ استحزا کرے گا اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ بےم ان کے ساتھ وہ یا مد ہم تو بڑھاتا ہے ان کو ان کے سرکشے میں یا مہون وہ بٹکتے پرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا استحضا اللہ کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور اس کے لیے کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شائن شام جیسے اس کے شان ہے جیسے اس کے ساتھ لائق اللہ کیسے مذاق کرتا ہے وہ اس کو پتا ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تجبیح نہیں ہے کم انسانوں کے ساتھ تجویح کریں گے یہ اللہ تعالی کی بھی حقیقی ثابت ہے کہ اللہ استحضاء کرتا ہے اور اس کے استحضا اس کے شان جیسے لائق آگے اس کی سراہت اللہ رب العالمین نے کچھ کی ہے قرآن کریم کے لفظوں میں کہ بھائی امروم کے تو جانے اللہ رب العالمین ان کو ڈیل دیتا ہے مال دولت اور قوت اور طاقت اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ مال اور دولت کی وجہ سے کسی شخص کو دنیاوی سکون نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتے وہ یم سے ہم ان کو ڈیل دے دیں گے بڑا دے دیں گے ان کو طغیان میں سرکشی میں یعنی مال اور دولت اور افراد اور یہ ساری چیزیں دے دیں گے لیکن ہوگا کیا یا پھر بھی وہ بٹکتے رہیں گے ان کو سکون اصل نہیں ہوگی کہ گویا کے مال دولت سے سکون حاصل ہوتا ہے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دنیاوی مال اور دولت کے پیچھے دوڑنے والوں کے سکون کو اور چین کو سلب کر دیتا ہے اور اگر چین سکون ہے اطمینان ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے اللہ بکم دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے توحید اور اس پر عمل میں ہے دین پر چلنے میں ہے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو ڈیل دیں گے استحضا کے طور پر اور پھر اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا ذکر آگے جا کر کے جس صورت حدید میں کیا ہے یہ انہی لوگوں کو پکاریں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے ایمان والوں کے ساتھ یہ رہتے تھے مدینے میں رہتے تھے پاکستان میں رہتے تھے جہاں بھی موحدین متبعین ان کے ساتھ تھے تو جب یہ پولیس سوراعت پر چلیں گے نو کیا کہیں گے یو نادو نم علم نا کم آواز دیں گے ان کو کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ کہیں گے کالو بلا ہاں ولا کن کم فتن تم لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا تم لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کا دین قبول نہیں کیا منافق تھے فتنے میں ڈالنے کی وجہ سے اور تم کیا تھے ور تم, تم شک میں پڑے ہوئے تھے شک میں اسلام غالب ہوگا کفر غالب ہوگا وہ طرف بس تم ور تم تم صبر کر رہے انتظار کر رہے تھے شک میں پڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے دن غالب ہو گئے مسلمان غالب ہو گئے آج تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہمیں ساتھ لے چلو پولیس خوراک پر ہم کو بھی پار کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ مطالبہ تمہارا پورا نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے فضر ابا باب ان کے لیے سورن ایک دروازہ ایک دیوار اللہ تعالی قائم کرے گا جس میں اللہ رب اللہ العذاب بار کے جانب اللہ تعالی ان کو بنا کو عذاب میں ڈال دے گا و باطنه فی الرحمہ اور ایمان والوں کے طرف اس میں رحمت ہوگی وہ پولیس رات پر روشنی میں چل پڑیں گے یہ کہیں گے آم انظرونا نكتب باسم النور کو رُک جاؤ اے ایمان والو ہم تمہارے ساتھ دنیا میں ہم تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی طلب کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی روشنی میں چلے تو حدیث نمبر 14 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ جواب میں کہیں گے نہیں دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے تم ہمارے ساتھ تھے لیکن عقیدے میں تم ہمارے ساتھ نہیں ایمان میں ہمارے ساتھ نہیں جاؤ یہ روشنی ہم نے یہاں نہیں پائی ہے بلکہ سونور دنیا سے روشنی لے کے آؤ ہم نے ورا سے لایا پیچھے لایا دنیا سے ہم نے لایا تو دنیا میں یہ ان کا ان کے ساتھ معیت کا دعا کہ ہم تمہارے ساتھ ہے اور آخرت میں ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں علم نکم محکم ہم تمہارا ساتھ نہیں تھے وہ کہتے تھے لیکن تم ہمارے ساتھ عقیدے میں نہیں تھے نظریے میں نہیں تھے اس لیے آج وہ معیت ماہیت کام نہیں آئے گا جب تک عقیدے اور ایمان کا ماہیت نہیں ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے سے مسلمانوں کا جو اجتماعیت ہے اور فائدہ ہے یہ ان کو عقیرت میں نہیں ملے گا دنیا میں مل جائے گا عقیرت میں نہیں ملے گا کلمہ فقط پڑھ لینے سے جنت کا حصول یہ نہیں ہو سکتا یہ قانون نہیں اللہ تعالی بلکہ اس کے باقی اسباب لائیں گے تب جا کے کلمہ ان کو فائدہ دے گا اللہ سبحان نے فرمایا اُلائق اشترا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیے گم رہی ہدایت کے بدلے بےحد تجارت فائدہ نہیں ہوئی ان کے تجارت میں نفع بخش نہیں ہو سکی ان کے عبادت ان کی وہ تجارت بلکہ وما کا نمدین نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے تجارت میں ایک ہوتے نفع اور ایک ہوتے ہیں کہ برابری ہو جائے نہ نفع نہ نقصان تو یہاں تو نفع بھی نہیں ہے اور جو رو بھی ضائع تجارت کے لیے جو انہوں نے کوشش کی مانا ہدایت پر انہوں نے چھوڑا اس کے بدلے میں گمراہی لے لی تو ہدایت کے بدلے میں کیا ملا ان کو جو ہدایت تھا وہ رسلمال تھا اصل میں اس کے بدلے میں گمراہی مل گئی تو وہ تو بچت اور فائدہ کمانے کے بجائے رسلمال بھی گیا تو اس لیے فرمایا کہ فمارا واحد کوئی فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے بلکہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ قیامت کے دن یہی ہوں گے جسے کہ اللہ سبحان تعالی نے قیامت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اليهم يوم القيامه۔ اس بات کا اعلان کرو کہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ قیامت کی دن وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نقصان میں ڈالا۔ فرمایا الا ذالک هو الخسران المبین۔ یہ بہت بڑی نقصان کے گاٹے کے سودا ہے۔ اس لیے فرمایا ماکانو مهتدین۔ نہیں ہے وہ راہ پانے والے ہدایت پانے والے پھر اللہ سبحانہ ہو تعالی نے تین گرو کو ذکر کرنے کے بعد تین گرو کو ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے مثال لایا مسلح مسل الجست ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ فلم ازاط جب روشن کر دیا اس آگ نے ماہا لہو اس کے ارد گرد کو زہب اللہ ہو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے روشنے و ترک چھوڑا ان کو فی ظلمات نندیروں میں لائب سرون وہ نہیں دیکھتے قرآن کریم میں جیسے مفسرین نے لکھا ہے تقریبا چوالیس مثالیں ہیں چوالیس مثالیں اور پرانی کریم میں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ماں یا آپ کے لوہا کریم کی مثالوں کو نہیں جانتے مگر علم والے یہ مثال جو اللہ رب العالمین دیتا ہے اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مقرر جب مثال دیتا ہے تو مثال سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے تو فصیح اور بلیغ کلام کا اس کلام کی علامت یہ ہے کہ اس میں مثالیں ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے مثال دی مثال ان کے اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی استو کا استو کا جب روشنی ہو گئی ان کے ارد گرد زہاب اللہ بنور لے گئے اللہ تعالیٰ ان کے روشنی کو فی ظلمات اللہ اس مثال کے بارے میں علماء کے دو قبول ہیں ایک یہ کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے دوسرا یہ کہ یہ کفار کے بارے میں ہے اگر کفار کے بارے میں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شخص کے ہیں جس نے آگ جلائی استعارا نارن مکے کے اندر اس نے روشنی کر دی قرآن کے ذریعے سے اپنے علمی زندگی احادیث کے ذریعے سے اب جب روشنی پھیلنا شروع ہو گئی مکے والوں نے مخالفت کی ارد گرد روشنی ہو گئی نا ابو بکر مل گئے عمر مل گئے عثمان مل گئے تعلی مل گئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین روشنی شروع ہو گئی لوگوں نے اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے مخالفت شروع کر دی مکے والوں نے اس روشنی کی مخالفت کی نا تو زہب اللہ بنور اللہ لے گیا ان کی روشنی معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے منتقل کیا مدینہ کی طرف روشنی اللہ نے منتقل کر دی اگر اس مثال کو کافروں کے ساتھ منتقل کیا جائے ان الدین کپوروں کے ساتھ وہ ترک مفیز ظلمات لا سرون چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں میں جو وہ نہیں دیکھ سکتے دیکھنے سے وہ رہ گئے اللہ تعالی نے ان سے روشنی منتخل کر دی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا یہاں پر چونکہ فرمایا کہ اس توقع الذي استو کا ایک شخص کی طرف اشارہ ہے نا اور یہ عام طور پر یہ ہوتے ہے آگ جلانے والا ایک ہی ہوتا ہے ماچس تو ایک لگا دے نا فائدہ بھلے سب اٹھائے تو آگ جلانے والا ایک ہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ تو سارے صحابہ نے اٹھایا اور آج ہم بھی الحمدللہ اٹھا رہے لیکن آگے فرما استح کا دنارا اس سگے میں اشارہ ہے استفعال میں کہ یہ مسلسل کے لیے استعمال ہوتا ہے آگ جو ہے وہ تو لکڑی چاہتے ہیں نا اگر آپ لکڑی نہیں دیں گے تو بجھ جائے گا یہی کام قرآن و سنت کی دعوت کا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن و سنت کا کام شروع کر دیا تو بس اب اب پیچھے ہو جاؤ کام چلے گا نہیں آپ کو استقاد کرنا پڑے گا مزید لکڑی آگے لاؤ گے تو روشنی چلے گی آگ جلے گا اس دعوت کو بڑھاؤ گے اس میں تیزی لاؤ گے افراد پیدا کرو گے اس کے لیے مختلف کوششیں کرو گے کوشش کے ساتھ وہ آگ آگے اور بڑھتا جائے گا روشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے منتقل کیا ظہب اللہ بنور یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین نے ساری نور کو ختم کر دیا نہیں ہم صرف ان سے روشنی منتقل کر دیا بینور ہم ان سے لے لیا وہ اور ان کو چوڑا یہ نہیں کہ روشنی کو اللہ نے ختم کیا ان سے روشنی کو منتقل کر دیا اور ان کو اندھیرے میں چوڑا سم بک فہم لائر جون ہیں، گونگے ہیں اندھے ہیں وہ فص نہیں ہے وہ لوٹتے ہیں حق کی طرف کیونکہ یہ اسباب پیچھے ہم نے پڑھ لیے ختم اللہ والا قلوب والا سارم رشا یہ اسباب اللہ نے ضائع کر دی برباد ہو گئے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ اب حق کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں یہ اینادی لوگ اور اگر اس مثال کو منافقین کے ساتھ لگائے تو مانا یہ کہ جب یہ اسلام کی باتیں سنتے ہیں اسلام والوں کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو روشنی ملتی ہے دین کے حقائق ان کو معلوم ہوتے ہیں منافقین جو ہے وہ دین کو سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اس کے اندر فوائد کیا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود جب یہ عمل عملی طور پر یعنی دل کا عمل جس کو آپ کہہ رہے ہیں دل سے نہیں مانتے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین دین کے اس نعمت کو ان سے سلب کر دیتا ہے تو آخرت کی اس نعمت سے یہ رہ گئے دنیا میں تو عارضی فائدہ یہ اٹھا لیں گے کافروں سے اٹھا لیں گے مسلمانوں سے اٹھا لیں گے لیکن جو روشنی کا اصل فائدہ ہے قرآن کا سنت کا جو اصل فائدہ ہے وہ تو وقاعت من حضاب الاخرہ ہے نا آخرت کے تکلیف سے بچانا تو آخرت کی تکلیف سے ان کو بچاؤ نہیں ملے گا جب آخرت کی تکلیف سے بچاؤ نہیں ملے گا تو قرآن کی اس روشنی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ یہ برباد ہو گئے سمن بخم ہو گئے اوکسما فیض علمات یا مثال اس زوردار بارش کے سی ہے جو اسمان کے طرف سے ہو یا اوپر کے طرف سے ہو فی ظلماتن اس میں اندیرے ہوں ورادن اور گرج ہوں و وبرکن اور بجلی یجعلونہ ٹونس لیتے واسابہم اپنے یجعلونہ وہ ٹونس لیتے اصابہم اپنے املیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں منس تو کہ کے کڑکو کے حضر الموت اور موت کے ڈر سے خوف ہوتا ہے ان کو سوائق کا اور موت کا واللہ محتم بالکافرین اور گرنے والا اللہ تعالی کا کو او تخیر کے لیے یہاں پر آپ استعمال ہوا ہے کہ آپ یہ مثال فٹ کرو ان لوگوں پر یا چاہے آپ یہ مثال فٹ کرو دونوں مثالیں آپ اس پر برابر کر سکتے ہیں سید یہ لفظ قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا یہاں پر اور یہ کہتے ہیں اس دار اور تیز بارش کو جو عام طور پر جیسے کہ ان دنوں میں کراچی میں ہوا ہے یا دوسرے علاقوں میں طوفانی بارش جس کو ہم کہتے ہیں پھر اس میں اللہ رب العالمین نے ظلمات اور رات اور برق کا ذکر کیا تو اس مثال کے ساتھ کافروں کا تعلق کیسا آپ قائم کریں گے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کی مثال تیز بارش جیسے ہیں اس کی نزول کے وقت ان لوگوں پر ایسے یہ قرآن لگتا ہے جس طرح تیز بارش میں ظلمات رات اور برق ہوتے ہیں اندھیرے ہوتے ہیں بجلی کی چمک آوازیں ہوتی ہیں اب یہ جو لوگ ہیں بارش سے بھاگنے والے پہلے تو لوگ بارش مانگتے ہیں نا اللہ بارش برسا دے لیکن جب بارش آ جائے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں اب بھاگنے والے بھاگتے ہیں اس کے فوائد پر ان کو نظر نہیں ہوتے کہ اس کے فائدے کتنا ہیں لیکن وہ بجلی کی آواز وہ اندھیرا اور وہ چمک رات برق اس سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی مثال اس تیز بارش کی طرح ہے اس کے اندر دلائل اس طرح ہے کہ کافروں پر منافقوں پر اس چمک اور برک اس کی طرح لگتے ہیں گویا کہ ان کو ان کے کانوں کو پاڑ دے ان کے دلوں کو پاڑ دے منافقین پر بھی قرآن کی دلائل اور مشرقین کافروں پر بھی قرآن کی دلائل اس طرح لگتے ہیں حالانکہ اس کے اندر چمک ہے روشنی ہے ایک مومن کے لیے لیکن کافر کے لیے اس چمک سے خوف ہے اور وہ آواز اب بارش کے اوپر عارضی طور پر تھوڑا سا تکلیف تو بندے کو ہوتا ہے نا لیکن بارش کے فوائد کتنا زیادہ ہے یہی مثال قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہے قرآن کریم پر تو عارضی طور پر تکلیف ہے کتنا ایک انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ اگر طویل ہے تو بھلے سو سال ہو جائے تو سو سال زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے یعنی بارش سے بچاؤ جب بندہ چاہتا ہے اگر تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے کپڑے بگ جائے یا اس کو عارضی معمولی نقصان بھی ہو جائے لیکن تھوڑے سے نقصان پر فوائد کتنے ہوتے ہیں جانداروں کو جانداروں میں سے انسان ہو حیوانات ہو پرندے درندے چرندے کیڑے مکوڑے سب کو فائدہ ہوتا ہے لیکن معمولی نقصان سے بندہ دوڑتا ہے بھاگتا ہے یہی مثال اگر آپ قرآن کے فوائد پر آپ منتبک کر لیں تو قرآن کریم پر ماننے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں یعنی انسان کو سب سے بڑا نقصان اگر دیا جائے تو وہ انسان کو مارنا ہے قرآن پر چلنے والا صحیح عقیدہ رکھنے والا اس کو قتل کر دیا جائے گا نا تو قتل تو ویسے بھی ایک دن ہونا ہے چاہے اپنے موت پر ہو بستر پر چاہے کسی کے ہاتھ سے ہو بلکہ کسی کے ہاتھ سے شہادت کے موت ہو تو نبی علیہ صلاحم نے فرمایا کہ اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کو اس کو دکھایا دکھا دکھا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام عبادت اس پر جاری رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ خوشخبری یہ خوشخبری جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے مختصر وقت میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے معمولی فوائد یعنی معمولی تکلیف سے تو لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں لیکن اس کے اثر انداز ہونے والے بہت سارے فوائد پر نظر نہیں رکھتے یہی مثال قرآن کی ہے تو مخالف کے لیے یہ قرآن اس طرح ہوتا ہے جس طرح راد اور برق اور, ظلمات اور اپنے ماننے والوں کے لیے تو عظیم نعمت ہے فرمائے جو آلونا فی من حضر الموت مشرقین ایسا کرتے تھے نا تسمہ قرآن مت سنو باگتے تھے اس سے دورتے تھے اس سے صورت نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نو علیہ السلط نے دعوت دی لوگوں نے کیا کیا اپنے چادروں کو اپنے سروں پر ڈال دیا اپنے بدن پر ڈال دیا کس مقصد کے لیے ان نے دعوت و قومی لئے لوارا فلمارا ان کلو اصم فی آدھا نہیں وسطیا ان جہارا اونگلیاں بھی رکھ دی اور انگلیوں کے ساتھ اپنے اوپر چادریں بھی ڈال دی وسطیا بہم سورت نو کے پہلے رخو میں تو یہاں پر فرمایا کہ اصا فی سابیہ تو جمع ہے نا لیکن اس سے مراد جو ہے ذکر کل مراد اس کا جز ہے یعنی انگلیاں جو ایک ہی انگلی بندہ کان میں ڈال سکتے ایک میں ایک دوسرے میں دوسرے یہ نہیں کہ سارے انگلیوں کو ایک کان میں ڈال دے گا فرمائے بل کا بالکافرین اللہ تعالی گیرنے والے کافروں کو مانا اللہ رب العالمین کے گیر سے جو اس کی پکڑ ہے اس سے قطع یہ لوگ بچ نہیں سکتے دنیا میں اگر اللہ پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے کیسے پکڑا اس کے اوپر ایک گولی بھی ضائع نہیں کیا ایک مسلمان کی تلوار بھی اس کو نہیں لگائی بڑی آسانی اور بہت پیار کے ساتھ سمندر کے اندر اتارا اور پھر سمندر کو حکم دیا کہ بس آپس میں مل جا کوئی شور شغب نہ ہو جس طرح کسی کے منہ پر ہاتھ رکھا جائے اور اس کو آرام سے ذبح کیا جائے ایسے اللہ رب العالمین نے فما بقت آرہم والارض زمین اسمان میں ان کے پیچھے کوئی رونے والا پھر نہیں تھا تو اللہ رب العالمین جب گرنے پر آتا ہے تو اللہ کے گیر سے کون باغ سکتا ہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ اسلامی اس امت کا کہ مکے کے مشرقین کا کتنا قوت اور طاقت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بدر میں گھیرنا تھا تو کیسے کس انداز میں لایا نہ کوئی جنگ کا وعدہ نہ کوئی کسی بڑے لشکر کے مقابلے میں جانا بڑے زور و شور اور دبدبے کے ساتھ آئے کہ ہم آج محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نے ان کو وہاں لانا تھا اور ان کو وہاں لا کر قتل کرنا مقصود تھا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مکے کے مشرقین کو کس طرح کینچ کھلایا اور کینچ کھلانے کے بعد بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو صحابہ کرام کے ہاتھوں سے اور فرشتوں کے ہاتھوں سے ان کی قوت اور طاقت کو تیس کر دیا کیونکہ اللہ تعالی محیط ہے محیط یعنی اگر اس معنی پر ایمان کی قوت سے بصیرت سے دیکھا جائے نا تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اشارات دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بندگی پر کما حق اترو تو دنیا کی جتنے بھی کافر ہیں یہ اللہ کے احاطے میں ہیں اب مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فوج کو فلاں جگہ فوج ہے پچاس ہزار ایک لاکھ ان کو دشمن نے گیرے میرے یہ کتنے خطرے کے بات ہے کہ ان کے رست کے تمام رستے بند ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے تمام کے کہا کہ اللہ جتنے بھی کافرے ہیں سب میرے گھیرے میں ہے اب اللہ کا گھیرا کوئی توڑ سکتے یعنی قرآنی قرآن کریم کی ایک ایک آیات کے اشارے میں ایمان والوں کی ایمان کو قوت اور تقویت دینے کے لیے اور کافروں پر حملہ اور ہونے کے لیے اور ان سے بے خوف ہونے کے لیے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو گھیر چکا ہے اس کے گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے اب اس میں پھر دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کو گھیرتا ہے اور دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے وہ اب الگ سمتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کیسا کرتا ہے کبھی دنیا میں بھی کافروں کو گھیر لیتا ہے کہ دنیا میں عذاب دیتا ہے والا آزاد اکبر اور بڑا عذاب پھر آخرت میں دیتا ہے کبھی اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ دنیا میں ان کو <خخ> نہیں گیرتا ہے سزا نہیں دیتا ہے ڈیل دیتا ہے اور آخرت کے بڑے عذاب میں ان کو گھیر دیتے ہے لیکن اللہ کے غیر سے تو بچ نہیں سکتے نا اصل مقصود جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب ایک مومن کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور جس طرح یہ دنیا ہمارے انکودے کا ایک حال ہے جو ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں پکڑتے ہیں یہ سب چیز اسی طرح ایک عالم ایک میدان محشر لگنے والا ہے جس میں ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہوگا ہر ایک فرعون اس کے مد مقابل اس کا جو دائیدہ مقابلے میں وہ اس کے سامنے آئے گا مصع علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آ رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو نمروز اور شداد وغیرہ جو بھی آ رہے ہیں یا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل وغیرہ دور حاضر میں مجاہدین کے بڑے بڑے کمانڈر ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو جو منافق اور کافر آ رہے یہ سارے ایک میدان میں آئیں گے یہ کوئی ایسا اندھیرے میں بات نہیں ہوئی کہ نہ کسی کافر کو پتہ چلے گا میں کہاں ہوں نہ مومن کو پتہ چلے گا جس کے ساتھ میری لڑائی چل رہی تھی وہ کہاں ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین نے جانم میں گئے ہوئے شخص کا ذکر کیا ہے جنت میں گئے وہ شخص کا ذکر کیا ہے کہ وہ اگر جنت میں اپنے دنیا کے ساتھ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا چل اس کے ساتھ کلام بھی کرو اس کو دیکھ لے لو وہ ایک جنت میں ہے اور ایک جانم میں ہے صورت صافات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ فرا فی سوائل جہیل جانم میں دیکھ لے گا اور پھر کہے گا کہ کتلاۃ دین قریب تک تو مجھے بھی ہلاک کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس نظریے اور فکر سے نہ بچاتا تو قریب تک تیرے فکر میں آ کر میں بھی تباہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا آج میں جنت میں ہوں دیکھو خوشی میں ہوں تو جب انسان کے سامنے یہ منظر آ جائے کہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے ایک حقیقت ہے ایک میدان سجنے والا ہے وہاں پر بڑے بڑے کافر اور اس کے مقابلے میں معاہدین امبیا صلاح شہدا مجاہدین یہ آمنے سامنے آئیں گے تو انسان کی ایمان میں بہت بڑا قوت پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اس میں دن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پر فرمائے کہ ولہ محدود اللہ تعالیٰ گیرنے والا کافروں کا اللہ کی گیر پکڑ سے وہ خارج نہیں ہے باہر نہیں جا سکتے بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اس شبہ کو بھی زائل کر دیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ جائے جب بندہ مل، مر جائے گا گل جائے گا سڑ جائے گا نہ معلوم کہاں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاف میں اس شبے کا اضالہ کیا ہے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ این دن کتاب حافظ ہمارے پاس ایسا رجسٹر کتاب موجود ہے کہ وہ ہر ایک بندے کے نام اور اس کا سند اور حوالہ اور اس کا خاندان سب کچھ وہ نوٹ کر چکا ہے کتاب حافظ مات زمین میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میرے دیے امانت میں کچھ کم کرے جو میں نے دیے واپس دے گا بلکہ زمین نے تو وہ عدل ارد مدت و القت معافی ہاں تخلت و ادینک درب رہا وقت اس نے تو اللہ تعالیٰ کے امر کو کان لگایا ہے کہ اللہ کب تو مجھے حکم دے تاکہ میں تیرے امانت کو تیرے حوالے کروں تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ کافروں کو اللہ نے گیر رکھا ہے وہ بچ نہیں سکتی یا کا دل برکس قریب ہے کی بجلی اچک لے جائے ان کے کلما جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کو چلنے لگتے ہیں اس میں مشوفی ہے چل پڑتے ہیں اس میں جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر کام تو کڑے ہو جاتے ہیں یا کڑے رہ جاتے ہیں وہ شاہ اللہ ہو اگر چاہے اللہ تعالیٰ اسلام تو لے جائے ان کے کام آپسو رحم اور ان کے انکیں ان اللہ قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ سبحانہ ہو تعالی نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جو برق ہے بجلی ہے یہ ان کے نظروں کو اچک لے جائیں اور پھر اس میں اشارہ اس بات کی طرف دی ہے کہ دیکھو ان منافقین کی حالات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز ان کو فائدہ مند نظر آ جائے تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا لیتے جیسا کہ صورت نور میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں فائدہ میرا ہے حق سمران میرا فائدہ اگر دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ماننے میں میرا فائدہ ہے یا تو الحمدین تو آتے ہیں اس کی طرف دوڑ کر ہاں ہاں قرآن حدیث پر بات کریں گے ہر ہر مخالف کا عمل موجود ہے دور حاضر میں مسلمان فرقوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے اگر سمجھتے ہیں کہ میرے پاس قرآن کی کوئی حیات ہے بطور دلیل اگر جو وہ ناقص ہو اس کا مذاق اس میں نہ ہو یا کوئی صحیح حدیث میرے پاس ہے یا کوئی ایک حدیث ہے بھلے صحیح ہو یا نہ ہو لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دلی ہے تو وہ کہیں گے قرآن حدیث پر بات ہوگی لیکن جب آپ گھیر لیں گے ان کو کہتے کہ اکیلا نہیں کام کرے گا اس کے لیے ہے فلائیں فلائیں پھر دوڑ کر جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو مشروف ہی پھر دین پر چلتے ہیں دین کو مان لیتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن جب وہ ان کے فوائد نظر نہیں آتے ہیں وحیدا علیہم قوم ہو وہاں رک جاتے ہیں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر کیونکہ یہ ان کو بہت مصیبت نظر آتے ہیں رات اور برق نظر آتے ہیں سیب نظر آتے ہیں فرمایا <بِسَمَعِهِم> اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے سماعت کو سماعت سے مراد یہاں آزان ہے آزان ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ان کے انکوں کو لے جاتا کی میں اللہ رب العالمین نے کی کی اللہ چاہتا تو ان کو مسح علامہ ہم ان کو ان کے جسموں کو مسخ کر دیتا مانا سامنے سے انکے ہیں پیچھے کی طرف پیر دیتا یہ جس طرح گدی ہے سر کا پچھلا حصہ اگلے حصے کو بھی اسی طرح ہم مسخ کر دیتے اس پر ہم قادر ہیں ہمارے کیا مشکل ہے یہ بہت سخت وعید اور تمبی ہے ان اللہ قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کا اظہار کیا یہاں پر کہ میرے علم سے میرے قوت سے میرے طاقت سے کوئی شے بہار نہیں ہے اور اس حیات میں اللہ رب العالمین نے قدریہ پر رد بھی کر لیا کہ ہر چیز اللہ کے قدرت میں ہے بندہ جو عمل کرتے وہ اللہ کی قدرت میں ہے وہ اپنے قدرت سے نہیں کرتے کہ تم کہتے ہو یہ خود اپنا تقدیر بنا رہے نہیں اللہ کے قدرت میں ہے اور یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے کہ یہ بندہ میں پیدا کروں یہ کرے گا کیا آنے والے وقت میں جو عمل اس سے صادر ہوں گے وہ اعمال اللہ کے علم میں ہیں اس کے ہم ایک دنیائی مثال دیتے ہیں اگرچہ اللہ کے لیے یہ مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پرزے بنانے والے لوگ مشینیں بنانے والے لوگ وہ مشین کے گارنٹی دیتے ہیں کوئی پانچ سال کوئی دس سال کوئی دو سال کوئی ایک سال یہ کیوں دیتے ہیں جتنا سال کے وہ گارنٹی دیتے ہیں اتنے سال کے وہ اس میں پرزے ڈالتے ہیں اپنے حساب سے کہ یہ پرزیک کم از کم دو سال چلنے والے تین سال چلنے والے ہیں دو سال کی گارنٹی تک تو جب ایک بندے کو اس بات کا علم ہے کہ میرے یہ چیز اتنا عمر چلے گا اچھا دیکھو کمپنیوں کو کہ اگر آپ کسی کمپنی کو فون کریں گے کہ میرا واشنگ مشین خراب ہو گیا یا ڈپریسر خراب ہو گیا فلاں چیز خراب ہو گیا تو وہاں سے جب وہ میکینک کو بیچتا ہے مخصوص طور پر دو تین پرزے جو اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اب اس کو کیا علم ہے کہ تم جاتے ہو تو یہ پرزے ساتھ لے جاؤ نہیں کمپنی والوں کو پتا ہے کہ ہمارے اڑنے والے پرزے یہ ہیں یا بجلی تیز ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے یا سوچ لگانے میں غلطی ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ فلاں چیز اس میں چوڑ گیا ہوگا تو جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ میں یہ چیز بناتا ہوں اس میں فلاں فلاں چیز کو میں نے اتنے قوت دی ہے وہ اتنا سال چلے گا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ میں یہ بندہ بناتا ہوں اس کی یہ کارکردگی ہوگی یہاں کیسے تقدیر والے جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو تقدیر کا علم نہیں ہے بلکہ بندہ جو کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہاں ایک مشین بنانے والے کو اپنے مشین بنانے کے کارکردگی سے پہلے پتا ہے کہ میرے یہ مشین اتنا عرصہ تک کام کرے گا اور کام چھوڑے گا بھی تو یہ, یہ پورے کام چھوڑیں تو پھر اللہ رب العالمین کے کی لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک چیز بنانے سے پہلے وہ سمجھتا ہے جانتا ہے اپنے علم سابق کی وجہ سے کہ یہ اس کی کارکردگی ہوگی یہ یہ کام یہ کرے گا اس میں, میں نے یہ, یہ پرزے ڈالے ہیں لیکن اس میں وہ جو شبہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تو بندہ محض عجز ہے نہیں رہا خواہ اس کو بتایا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا ایسا کرو گے تو اس کا جس طرح مشین والا بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے اس ٹیپلیزر نہیں رکھو گے بجلی کم زیادہ ہوگی اڑے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہی کام اللہ نے بندے کے ساتھ کیا ہے کہ پرزے میں نے پورے ڈالے ہیں تمہارے اندر لیکن اگر اپنے سوچ یوں استعمال کیا تو نقصان یوں ہوگا اگر آپ یوں چلے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ نے بھی یہ کام کیا ہے تو بندوں کے لیے مانتے ہیں اور اللہ کے لیے نہیں مانتے قدریہ پر یہ رد ہے کہ ان اللہ حالا الشان قد تعالی ہر چیز پر قادر ہے ان کے انکو کو اپنی جگہ چھوڑنا اور اس کے قوت ہے اس کو ختم کرنا یا ان کے انکور کانو سمیت ان کو مسخ کر دینا ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین قادر ہے فرمایا یہاں تک تین گروہ کا ذکر آیا پہلا گروہ قرآن کی دعوت کے نتیجے میں ایمان والے مفلحون تک دوسرا گروہ قرآن کے دعوت کے نتیجے میں اعنادی منکر کافر وہ عذاب العظیم تک تیسرا گروہ جو اسلام کے لیے بدترین گروہ ہے جس کو ذل و جہین کہتے ظول و جہین حدیث میں دو چہرے والے منافق ان کا ذکر طوالت کے ساتھ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ سمجھایا یہاں سے اب دعوت عمومی توحید کی دعوت ہے کہ جب تم قرآن کو سن چکے ہو سمجھ چکے ہو تو دعوت عمومی ہے یا یوہن ناسوگو ابدو ربکم قرآن کے پہلی صورت میں ہم نے پڑھ لیا نا رب العالمین اب اس رب کی تشریح ہمیں صورت بقرہ دے رہا ہے کہ رب العالمین کون ہے وہ فرمایا اس رب کی عبادت کرو اللہ خلقکم اس کی ربوبیت پر دلائل پہلے دلیل خلق جس نے تم کو پیدا کیا ہے رب ہے تمہارا خالق ہے تو جب تمہارا خالق ہے تو وہی تمہارا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور ان لوگوں کو بے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سے پہلے کون تھے انبیاء اس میں داخل والن اس میں داخل فرشتے اس میں داخل جن اس میں داخل تو فرمایا کہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اب یہ بتاؤ ان کی تمہیں عبادت کرو گے یا اللہ کی کرو گے عبادت تو اس کی ہوگی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تو جب ان کا خالق بھی اللہ ہے تمہارا خالق بھی اللہ ہے تو صرف بندگی اس اکیلے کی پڑی پڑے گی اور جیسا کہ صورت فرقان کی شروع میں فرمایا جن کو یہ اللہ کے ماسے پکارتے ہیں نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ اپنے لیبا نقصان کے مالک نہیں ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھیں گے ان کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے. نہ اپنے آپ کو زندہ کر سکتے مرنے کے بعد پیدا کرنا تو دور کی بات ہے تو یہاں پر فرمایا کہ وہ لدینہ مین قبل کم لال تکون تکوا کہ جب تم ایک اللہ کی بندگی کرو گے خالص تو پھر تم کو بچاؤ ملے گا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے توحید اللہ کے عظیم نعمت ہے اگر جہنم سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے تو اللہ کے توحید اللہ کے توحید کے بغیر جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں لال لگم تاکہ تا تم متقی بن جاؤ کامل تقوا اللہ کے توحید کے بغیر نہیں آ سکتا ایک انسان ہے وہ بلے وعظ صحت کے وقت روتا بھی ہے اس کے سر پر پگڑی بھی ہے لباس بھی سنت کے مطابق سب کچھ ہے لیکن اللہ کے توحید اس میں نہیں ہے تو وہ متقل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس عبادت پر اس کو جانم سے نجات نہیں مل سکتا ہے تو جب جانم سے نجات نہیں مل سکتا ہے تو تکوا نہیں ہے کیونکہ تقوا تو اصل وقاع سے ہے نا بچانا جب وہ بچاؤ کے لیے سب سے اہم جگہ وہ جہنم ہے کہ اس سے بچا جائے تو اس عبادت پر وہ جانب سے بچ نہیں سکتا ہے تو تقوا نہیں ہے اصل تکوا توحید ہے پہلے وہ جس نے بنایا تمہاری زمین کو بچونا اس پر دلائل دیتے دیکھو پہلی دلیل تو یہ کہ خلق اس نے تم کو پیدا کیا یہ تمہارے جنس کے اندر تمہارے نفس کے اندر دلیل انفسی ہے تمہارے نفس میں دلیل ہے پھر تم سے پہلے جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا پھر وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لی زمین کو فرش بنایا والسماء بنا اور آسمان کو تمالی چت بنایا وہ اور نازل کی اس نے آسمان سے پانی یہ دلائل اللہ تعالی کی رب ہونے کے اس کے عبادت کے حقدار ہونے کے زمین کا فرش بنانا آسمان کا چت بنانا آسمان سے پانی کا نزول کرنا فاخ رجب ہی منتمرات رس پل پس اس کے ذریعے سے تمہارے ثمارات رزق لکم تمہارے لی تمہارے فائدے کے لیے اب اس میں لکم لام نہیں ہے لکم ہے کیونکہ بعضی چیزیں وہ پہننے کے لیے ہے بعضی بچھانے کے لیے ہے باز سایبان بنانے کے لیے ہے لقم لے کم, تمہارے فائدے کے لیے فلاں جاللہ اندادہ پس تم نہ اس کے ساتھ شریکوں حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو مانا یہ کہ یہ تمام اسباب اس ان تمام سببوں کا خالق کون ہے اللہ جب ان تمام سببوں کا خالق اللہ ہے تو پھر وہی عبادت کا مستحق وہ اکیلے اس لائق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے کسی اور کو حق حاصل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے زمین کو فرش بنانا آسمان کو چھت بنانا بغیر آمدین تاراؤنا نہا بغیر ستونوں کا جس کو تمہیں نظر بھی آتا ہے ستون کوئی نظر نہیں آ رہے تمہیں آسمان کی طرف سے پانی کا نزول کیونکہ من جانب منجا سما ہے اگرچہ وہ بادلوں سے ہو پھر اس میں مختلف اقوال ہیں بادلوں سے پانی کا اترنا ہوتا ہے بادلوں سے اوپر بارش میں سسنے ہوتا ہے جو سینس والے کہتے ہیں کہ سمندروں پر یہ بادلے جا رہی ہیں وہاں سے پانی اٹھا اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں کیا ضرورت ہے اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں اتارنے والا اللہ ہے جہاں سے بھیجے اوپر سے بادلوں میں بھیجے سمندروں سے بادلوں کے ذریعے سے اٹھائے لیکن برساتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی آسمان کے جانب سے پھر اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مختلف میوے نکالتا ہے اور جس کی وضاحت قرآن نے کی ہے کہ یوس کا اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پانی کیتی کو دیتا ہے لیکن ایک کیتی کے اندر مرچ کا مرچی کا حال دیکھو کیلے کا ذائقہ دیکھو نیمبو کا ذائقہ دیکھو یعنی میٹھا کڑوا کٹا جو بھی ذائقے تمہیں محسوس ہوتے ہیں ان سب کو یسقا قوبیما ہوا ہے ایک قسم کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن ان کے تمام ذائقے بالکل مختلف فلو لذت میں بالکل مختلف مختلف رنگ میں مختلف فرمائے القم تمہارے فائدے تمہاری رزت کے لیے جب یہ سارے کام تم جانتے ہو وان تم کیونکہ اس میں کوئی بھی مشرک انکار نہیں کرتے قرآن کریم میں آگے کی ہے نا وَلَا خَلَقَ نے اس بات کو تم جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو جب یہ تم جانتے ہو تو فلاں انداز تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک انداز کے جمع اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ پیر یعنی یہ مانا کہ جب خالق تمہارا بھی اللہ جن کو تم اللہ کے شریک بناؤ گے ان کا خالق بھی اللہ اور تمہیں کلانے والا جن کو تم شریک بناؤ گے ان کو کلانے والا بھی اللہ ان کے لیے تمہاری زمین آسمان کو فرش اور چھت بنانے والا بھی اللہ تو آپ بتاؤ کہ پکار کا لائق پھر کون ہے اللہ ہی ہونا چاہیے اور اللہ ہی ہے تو اس لیے فرمایا فلا تجالیہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز ہے کہ بندے کو سمجھانا ایسے انداز سے کہ کل کو وہ کسی قسم کا عذر نہ کر سکے یہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو عذر بہت پسند ہے عذر کو بہت پسند کرتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کے عذروں کو ختم کرنا ہے کہ وہ قیمت کے دن عذر پیش کرے گا تو اللہ کو تو عذر پسند ہے اب معاف کرنا چاہیے پھر تو اس لیے تمام عذروں کو عقل سلیم کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے مختلف دلائل کے ذریعے سے ان کو ان کے تمام عذروں کو ختم کرنا مقصود ہے تو اس لیے فرمایا فلاج اندازہ نہ بنا تم اللہ کے لیے کوئی شریک ہو وہ ان اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل تمہیں سب معلوم ہے اور اس حقیقت کو تم یقینی طور پر جانتے ہو لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے سے اپنے آپ کو بچاؤ جیسے صورت میں فرمایا کہ وما خلق الجن اللہ انسانوں جنوں کو ہم نے صرف اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا تو اب جو بھی انسانوں میں سے جنوں میں سے ہے وہ اللہ کی بندگی کریں گے نا تو تم اس کی بندگی کیوں کرتے ہو وہ سب جب اللہ کی بندگی کے لیے ہے تو تم بھی تو اللہ کی بندگی کے لیے ہو نبی کے لیے بندگی نہیں کر سکتے ہو ولی کے لیے نہیں کر سکتے ہو فرشتے اور جن کے لیے نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ خود اللہ کی بندگی پر معمور ہیں جیسے کہ سورت فرقان میں اس کے جواب آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اَنتم عبادی, ہا تم اَنتم عبادی ہا اولا تم لوگوں نے میرے بندگوں کو یہ جو بندے ہیں گمراہ کیا تھا کالو سبان کما کان بغیلا اللہ تیرے لیے پاکی ہے شرک سے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ہم بولی بنا لے جب ہم خود اے اللہ تجھے ہی پکارتے تھے تو ہم نے ان کو کیسے گمراہ کیا ان کو ہم یہ کیسے کہتے کہ ہمیں پکارو ہمارے تک رسائی کرو یا علی کا ہو یا رسول اللہ کا ہو یا عبد القادر جلانی کا ہو نہیں نہیں یہ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے بل متا ہوں وقانا بلکہ اللہ تو نے ان کو اور ان کے بڑوں کو مہلک دیا تھا زندگی کا اور یہ سرکش قوم تھے جنہوں نے تجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہے تو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے صالحین بندے کہیں گے بلکان یعبدون الجنن بلکہ انہوں نے شیطانوں کی عبادت کی ہے شیطان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وانتم حال یہ ہے کہ تم اس عقیدے اور نظریے کو جانتے ہو کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو لہٰذا وہی بندگی کے حقدار ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے